اور دوستو چار قرآن کی آیات یا آیات کے حصے اور ٹکڑے آپ کے سامنے میں نے الگ الگ جگہوں سے پڑھے قرآن مجید ایک انسان کی بڑی سعادت خوشبختی اور اس کی اس کے علم کی درستگی یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ جل شاہ کے چلے ہوئے قوانین کو پہچان لے کائنات دو جمع دو چار کے لگے بندے اصول کے مطابق بنائی گئی ہے اسی کے مطابق چلائی جا رہی ہے اللہ جل شاہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہ ہم نے کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا یہ کوئی ہم نے آبس نہیں بنایا بلا وجہ نہیں بنائی فضول نہیں بنائی اور نہ اس کو چلانے کے اندر کوئی الٹپ طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے ایسا بالکل نہیں ہے قرآن میں وہ اصول جن کو اگر انسان یا انسانیت پوری دستور حیات بنائے اپنی زندگی کا دستور بنائے تو وہ لا محالہ اس کی کامیابی کا باعث بنتی ہے اور اس کو اگر انسان سمجھ لے ایک دفعہ اور پھر اس نگاہ سے ذرا کائنات کے اوپر نظر ڈالے کہ کائنات کیا اس کے مطابق دنیا چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اور اگر اس کے مطابق چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح دنیا کے اندر یہ اصول کارآمد ہیں اور چل رہے ہیں ایسے ہی آخرت کے اندر بھی چلیں گے اور دنیا کے ان اصولوں کو دیکھتے ہوئے آخرت کے اوپر اس کا قیاس کیا جا سکتا ہے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ اس اللہ جلہ شاہ نے فرمایا کہ لئی سبھی امانی دنیا میں کوئی آسمانی فیصلہ خواہشات کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا امانی کہتے ہیں خواہش کو لئی سبھی امانی اللہ نے فرمایا تمہاری خواہشات پر کائنات نہیں چلائی جائے گی ولا امانی یہ اہل کتاب تم سے پہلے اہل کتاب کی خواہشات پر بھی نہیں چلائی گئی یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے دل کے اندر ایک خواہش پال لیں اور وہ جتنی بھی اچھی ہو جتنی بھی دلاویز ہو اگر اس خواہش کے کی پشت پر حقائق نہیں ہوں گے اس کی پشت کے اوپر ایک زوردار محنت نہیں ہوگی اس کی پشت کے اوپر ایک خاص نافعیت انسانیت کے لیے اس کے اندر نہیں ہوگی اللہ فرماتے ایسی خواہشات کو عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا اس پر آج اگر ہم غور کریں تو دین کے حوالے سے یا دنیا کے حوالے سے آج ہماری زندگی خواہشات کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ہماری خواہش ہے کہ باطل تباہ ہو جائے لیکن میں نے عرض کیا کہ خواہشات پر تو فیصلے ہیں نہیں ہماری خواہش ہے کہ دنیا کے اندر جن قوموں کو اللہ جل شاہ نے غلبہ عطا فرمایا یعنی وہ غالب نظر آ رہی ہیں آج بظاہر یہ مغلوب ہو جائیں یہ روب زوال ہو جائیں وہ پرانے زمانے کے اندر ایک بدعا مشہور ہے بلّہ عالم کسی نے دی بھی تھی یا نہیں دی تھی کہ جب انگریزوں نے توپیں بنا لی اور ان توپوں سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے تو مسلمان بدوائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ان کی توپوں کے اندر کیڑے پڑ جائیں تو ان اللہ تعالی نے قرآن اس پر نہیں ہے دنیا کا نظام اللہ نے بتایا ہمیں بازی ہم قرآن نہیں پڑھتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں اس بات کا کہ اللہ تعالی کا نظام کائنات کا اس پر چلایا نہیں ہے اللہ جل شاہوں نے کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی قوم اللہ جشانوں کی پیدا کردہ چیزوں کو پر علمیت اور تحقیق کی بنیاد پر حاوی ہو کر اس سے چیزیں بنا لیں اور دوسری قوم فقط بدوائیں دیتی رہے تو ان کی بدوائیں ان کو نہیں لگتی اسی لیے آج تک نہیں لگی ہماری بدوائیں رو رو کر ہمارے ایم حرم کی آنکھیں خشک ہو گئی ہیں لیکن بدوائیں نہیں لگتی ہر جمعے کے اندر ہم انہیں بدوائیں دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر یا اللہ ان کو تباہ کر یا اللہ ان کو برباد کر یا اللہ ان کو غرق کر یہ ہماری بدوائیں کیوں نہیں لگتی ان کو اس لیے نہیں لگتی کہ وہ قانون قدرت کے موافق نہیں ہے ہماری بدوائیں ہم قرآن پڑھ کر نہیں بدوا ان کو دے رہے سے کہ اللہ نے قانون کیا بیان فرمایا تو پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر میرے فیصلے تم لوگوں کی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوں گے خواہش کا مطلب ہوتا ہے نیری ایک آرزو فقط ایک تمنا جس آرزو اور جس تمنا کی پشت کے اوپر کوئی کام نہ ہو اس کی پشت پر کوئی محنت نہ ہو اس پر اللہ نے فرمایا میں نے کائنات کا نظام اس کے اوپر نہیں چلایا مسلمانوں کو یہ بات اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ جاہ نے فرمایا ایک اور قانون بیان فرمایا کہ یاد رکھو فب ادو فیز ابو جفا و اما ما یون فاس وما ما یون فاس فیم کسفیل ارتھ یاد رکھو کہ جو لوگ جو قومیں جن کے کام بے قیمت اور بے فائدہ ہوں گے انسانیت کو ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا انسانیت کو ان سے کوئی نفع نہیں پہنچے گا ان کی حیثیت ان قوموں کی ان افراد کی ان کاموں کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی فم ضبط ضبط کہتے ہیں سمندر کے جھاگ کو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے جب وہ سمندر کے اوپر ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے بہت بڑی چیز ہے اٹھ کر آتا ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن اس جھاگ کے اندر کوئی قوت نہیں ہوتی اس کے اندر تو وہ پانی بھی نہیں ہوتا جو سمندر کا کھارا پانی ہے جھاگ فقط کیا ہے کبھی آپ ہاتھ کے اندر جھاگ کو اٹھا کے دیکھیں جھاگ کی کیا حقیقت ہے قرآن کی تمسیل بڑی شاندار ہوتی ہے آپ کسی بالٹی کے اندر جھاگ بنائیں سرف سے اور پھر اس جھاگ کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھیں وہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی کے اندر نفع ہے کسی اور کے لیے نافریت نہیں ہے کی دعوت کے اندر ان کے کاموں کے اندر ان کے علمیت کے اندر ان کے نظام کے اندر ان کی حیثیت جھاگ کی طرح اور جھاگ کے بارے میں کیا فرمایا کہ فام زبد فید حبو جفا یہ جا کر رہے گا یہ،, یہ ٹھہرے گا نہیں کہیں پر بھی ٹھہرے گی کیا چیز کا جن لوگ جس کے اندر نافعیت ہوگی جس کے اندر کوئی فائدہ رسانی ہوگی نفع رسانی ہوگی وہ یم کسوفیلت کہا کہ ہم اس کو زمین کے اوپر قرار دیں گے ہم اس کو ٹھہرائیں گے زمین کے اوپر اس استحقاق کی بنیاد پر اس حق کی بنیاد پر کہ اس میں انسانیت کے لیے کوئی فائدہ ہے انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی پوزیشن کے اندر ہیں یہ لوگ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے اس قانون کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اینک میں لگائیں اور دنیا کو دیکھیں کس کے دونوں قسم کے حالات دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی آج ہم بحثیت مسلمان بحیثیت ایک اسلامی امت کے ہم سے دنیا کو کیا فائدہ ہے دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ ہے اخروی اعتبار سے کیا فائدہ ہے کبھی اس پہ ہمیں ہمیں غور کرنا چاہیے اگر ہم نہ ہو دنیا کے اندر فرض کیجئے تو کیا نقصان ہوگا دنیا کا یہ جو آج یہ آخری امت پٹ رہی ہے پوری دنیا کے اندر اور مظالم کا شکار ہے اس کی بالکل صحیح قرآنی بنیادیں سمجھ کے اندر آتی ہیں اور قرآن کو اس نظر سے پڑھا جائے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کہ کوالیفائی کیا ہے ایک دنیا کا ایک نظام ہے یہ اللہ جل شاہ کی کائنات ہے اس میں اس نے بتایا کہ یہ اصول جو جو اپنائے گا وہ اس دنیا کے اندر آگے بڑھے گا جو ان اصولوں کو پسے پش ڈالے گا وہ دنیا کے اندر شکست کھائے گا وہ ہارے گا صرف ہارے گا نہیں بلکہ مار کھائے گا اس اصول کو اگر قرآن کے اندر سے ڈھونڈا جائے اور آج کی دنیا پہ اپلائی کیا جائے تو مسلمانوں کے زوال کے اوپر, یا امت کی اس زبو اور بدحالی کے اوپر انسان کو اچھا نہیں ہوتا کوئی انسان کو کوئی تشویش نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح؟ یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں کا جواب مل جاتا ہے قرآن پاک سے تیسرا میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ <سَعَاه> جس کے لیے وہ محنت اور کوشش کرتا ہے جس چیز کی سی سی بہترین قسم کی محنت کہا, کہا انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس چیز کی جس کے لیے وہ کوشش اور محنت کرے گا اور پھر کیا فرمایا ون نسا یہو سوف یورا یہ بڑی تسلی والی آیت ہے کہا کہ اور اس کی کوشش کے نتائج ہم اس کو دکھا بھی دیں گے سوف یورا سوفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بعد میں بھی ہو سکتا ہے سعف عربی کے اندر جب فیل کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں مستقبل قریب یعنی اس میں تھوڑا وقت بھی لگ سکتا ہے لیکن دکھائے جائیں گے محنتوں کے نتائج یہ دنیا پر بھی اپلائی ہوتا ہے آخرت پر بھی اپلائی ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی جو لوگ جس میدان کے اندر محنت کریں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کو اس میدان کے اندر ان کی محنتوں کے نتائج دیے جائیں گے مجھے جن چند سوالات کا سب سے زیادہ جن چند سوالات سے سب سے زیادہ سابقہ پڑتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام خراب ہو جاتا ہے ہم جو محنت کرتے ہیں ہمیں اس کا نتیجہ نہیں ملتا جو چیز شروع کرتے ہیں اس, کے اس کا کوئی آگے کوئی, کوئی کوئی اچھا نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ان آیتوں پر اگر بنظر عبرت نگاہ ڈالی جائے تو انسان کو پورا اپنے لیے ایک واضح لائے عمل اس کے سامنے آ جاتا پھر اللہ فرماتے ہیں الجز الوفا کوشش کے نتائج دکھائے جائیں گے اور جو جزا دی جائے گی جو اس کوشش کا جو سلا دیا جائے گا وہ کیسا ہوگا جزاء الفا اوفا انتہائی بڑا ہے اس میں تفضیل کا کسی چیز کے بھرپور معنی کے بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے وفا کہتے ہیں پورا پورا تولنے کو اوفا کہتے ہیں بہترین طریقے سے کسی کو اس کی توقع سے اس کی, اس کی اس کے حق سے اس کی حیثیت سے زیادہ جزا جب دی جائے گی تو اس کو جزا جزا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں پھر ان محنتوں کی جو میں جزا دیتا ہوں وہ پھر یہ نہیں کہ برابر سرابر ہوتی ہے وہ جزا الاوفا ہوتی ہے وہ اس کی حیثیت اور اس کے حق اور اس کے استحقاق سے بڑھ کر میں پھر اس کو عطا کرتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر تین آیتیں ہو گئیں جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی میں پہلے آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں پھر اس پر عرض کروں گا کہ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے چوتھی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے لئی سل برا بر رہا کہ تم گھروں کے اندر دیوارے پیچھے سے پھلانگ کے داخل ہو یہ کوئی نیکی نہیں ہے وہ ات البیت امین گھروں کے اندر اپنے سیدھے رستے سے آؤ جو دروازے بنائے گئے ان دروازوں سے آؤ اس آیت کا پس منظر آپ کو معلوم ہوگا کہ مشرقین مکہ کی ایک عادت تھی کہ حج کے دوران اگر ان کو کسی جب حج کے مناسب ادا ہو رہے ہیں منا عرفات، مزدلفہ، مکہ مکرمہ سعی طواف ان مناسب حج کے دوران اگر ان کو کبھی گھر جانے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو وہ اس کو بڑی بڑا تقوع اور بڑی خدا خوفی اور اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بڑی تعظیم سمجھتے تھے کہ چونکہ حج جاری ہے اور اللہ کے گھر کا ابھی کے مناسب ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں تو ہم اپنے گھر اپنے دروازے سے نہیں جائیں گے پچھلی دیوار پھلان کر کھڑکیوں سے جائیں گے گھر کے اندر یہ اب انہوں نے ایک اپنے لیے ایک طریقہ نکالا تھا اس کو تقوی سمجھتے تھے تو دوران حج کبھی گھر جانا ہوا تو کوئی کھڑکی سے داخل ہو رہا ہے کوئی پچھلی دیوار پھلان کر جا رہا ہے کوئی ادھر سے جا رہا ہے گھر کے دروازے سے نہیں جایا کرتے تھے جو دروازہ گھر میں آمد و رفت کے لیے بنایا جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ لئی سل برا منظورا یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے تم گھروں کے اندر پچھلی طرف سے داخل ہو دیواریں پھلان کے داخل ہو. من بھی گھروں کے اندر اس کے رستے سے داخل ہو جو اس کا رستہ ہے داخل ہونے کا بلکہ وَلَاكِ برتا کہ نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے جو اللہ تعالیٰ کا خوف کھائے وہ نیکی ہے اپنی طرف سے کسی چیز کو نیکی قرار دے کر اس پر عمل کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے وہ ات البیوت امن گھروں کے اندر دروازوں سے داخل ہو سیدھے رستے سے داخل ہو یہ بھی ایک اصول ہے وہت البیو من ابو کہ گھر کے اندر جانے کا تو اللہ نے کہا سیدھا ہونا چاہیے دنیا کے ہر شعبے کے اندر کام کرنے کے کچھ اصولتیں ہیں ان اصولوں کو جو انسان گا۔ شعبے کی کامیابی اس کے لیے اللہ تعالی مقدر فرمائیں گی اور وہ وقت من ابوابہ سمجھا جائے گا کہ یہ اپنے رستے سے داخل ہوا ہے ہم اگر ان چار آیتوں کے جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے ان چار زرعی اصولوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری انفرادی زندگی کے اندر بھی کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا اور اگر امت اس کو سمجھ لے تو امت کے یہ زوال کا سفر رک جائے گا اور اللہ جل شاہ نروج کی طرف اس کے سفر شروع ہو جائے گا پہلی چیز جو اس کے اندر میں دوبارہ میں عرض کروں کہ پہلی چیز یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ معاملہ خواہشات پہ نہیں ہوگا خواہشات کا مطلب ہے نیری عارضویں اور فقط تمنائیں کہ تمنا ہم بیٹھ کے کرتے رہے اس کے پیچھے عمل کوئی نہ ہو اس کی پشت پر محنت کوئی نہ ہو تو تمناوں سے کچھ نہیں ہوگا وہ خواب ہوتے ہیں اور اللہ جل ہو کا نظام دنیا کا اس پر نہیں چلا کہ کچھ لوگ کام کر رہے ہوں کچھ لوگ محنت کر رہے ہوں اور کچھ لوگوں نے آرزویں باندھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آرزو والوں کے ساتھ ہو جائے کام والوں کے ساتھ نہ ہو یہ کائنات اس ڈھپ پر بنائی نہیں گئی ہے اس میں یہ اصول کار فرما نہیں ہے دوسری چیز جو بیان فرمائی وہ یہ کہ نافیت جس کے اندر ہوگی نافع آپ سمجھتے ہیں فائدہ جس کے اندر ہوگا انسانیت کے لیے اس کو دوام ہوگا اس کو بقا ہوگی اس کو اللہ جل شان و عروج بھی عطا فرمائیں گے اس کو غلبہ بھی عطا فرمائیں گے ہمارے پاس بحثیت مسلمان دو صورتیں تھیں ایک صورت یہ تھی کہ ہم لوگوں کو دنیاوی فائدے پہنچاتے دنیاوی فائدے بھی پہنچاتے وہ کام کرتے جس سے انسانیت کے لیے دنیا کے اندر زندگی گزارنا آسان ہوتی راحتیں ان کے لیے پیدا کرتے خدمت خلق کرتے رفاہی کام کرتے انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ایجاد کرتے انسانوں کی زندگیاں آسان اور سہل بنانے کی کوشش کرتے اس میدان میں تو بحثیت امت ہم نے کچھ بھی نہیں کیا چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر ہم اگیار کے محتاج ہیں دوسرا فائدہ ہمارا یہ ہو سکتا تھا کہ اگر ان مادی اور دنیاوی چیزوں کے اندر ہم غیر مسلموں سے آگے نہیں نکل سکے تھے تو ہماری زندگیاں کچھ آخرت کے اعتبار سے بڑی مثالی اور نمونے کی ہوتی ہمارا اللہ جل شاہ کے اوپر اعتماد اور توکل ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک خاص قسم کا ایمان جو دیکھنے والے کو نظر آئے کہ یہ خدا پرست ہے یہ خواہش پرست نہیں ہے یہ خدا پرست ہے اس کے نزدیک قرآن نے کہا ہے کہ انسانوں کی دو تقسیمیں کی ہیں افرائی ہوا قرآن پوچھتا ہے اللہ پوچھتے تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے یعنی خواہش کی مانتے جو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو پوری کرنے اس کو پورا کرنے کے لیے مچل جاتے ہیں اور کر کے چھوڑتے ہیں ہر قسم کے حلال اور حرام کے پیمانوں سے بے نیاز ہو کر دل میں جو چیز جس چیز کو کھانے کا دل چاہا اس کو کھایا حلال اور حرام دیکھے بغیر جس چیز کو کرنے کا دل چاہا اس کو کیا اپنے کان ہاتھ ناک آنکھیں اپنی سوچ فکر ہر طریقے سے استعمال کی جیسے اس کے دل اور اس کے نفس نے چاہا یا جیسے شیطان نے سجایا تو اس کو کہتے ہیں خواہش پرست انسان دنیا کے اندر خدا پرست وہ ہوتا ہے جس نے اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو لگام ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور کسی ایسی خواہش کی جانب وہ عمل نہیں کرتا اس کے اوپر جس کے بارے میں اس کو پتا ہو کہ اللہ تجلیہ شاہرو نے مجھے سے روکا ہے تو یا تو ہم نے دنیا کے اندر یہ پیمانے کھڑے کیے ہوتے کہ دنیا ہمیں دیکھ کر کہتی کہ یہ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر تو آگے نہیں جا سکے لیکن انہوں نے دنیا کو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ضرور دیا ہے ان کے ان کی ایمانیات ان کا اللہ جانو کے ساتھ تعلق ان کی خدا پرستی پھر ان کے اخلاق دیکھیں کیسے دنیا کے اندر ان سے زیادہ سچے لوگ نہیں دنیا کے اندر ان سے زیادہ امانت دار لوگ نہیں دنیا کے اندر ان سے زیادہ صبر کرنے والے لوگ نہیں دنیا کے اندر ان سے زیادہ شکر کرنے والے لوگ نہیں یا تو ہمارے بارے میں انسانیت کی یہ رائے ہوتی بحثیت مسلمان اگر ایسا بھی ہوتا تو بھی شاید ہم کوئی اللہ تعالی کے نزدیک استحقاق پیدا کر لیتے اس دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزارنے کا کہ ہم کہتے ہیں یہ استحقاق اس کے اندر دوسری قوموں سے ماگے۔ ہم سے زیادہ سچا روئے زمین پر کوئی نہیں ہم سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہمارے اندر چوری چکاری بدعنوانی ملاوٹ ان چیزوں کا دھوکہ دہی اس کا کوئی گزر بسر نہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہم مسلمانوں کا معاشرہ ہے ہم جانتے ہی نہیں یہ کس کو کہتے ہیں ملاوٹ کس کو کہتے ہیں چوری کس کو کہتے ہیں دھوکہ کس کو کہتے ہیں بدنوانی اور کرپشن کس کو کہتے ہیں رشوت کس کو کہتے ہیں ظلم کس کو کہتے ہیں ہم اس کو جانتے ہی نہیں اس لیے کہ ہم تو مسلمانوں کا معاشرہ اگر یہ استحکا بھی امت نے پیدا کیا ہوتا آج تو اللہ جانوں کی نگاہوں کے اندر ہم اتنے بے قیمت نہ ہوتے جتنا اس وقت امت بحثیت مجموعی ہے لوگ دہائیاں دیتے ہیں کہ یا اللہ تیری، تیری مدد کب اترے گی کتنا ظلم ہو رہا ہے چاروں طرف مسلمان پٹ رہے ہیں علاقوں کے علاقے چھن گئے دنیا کے اندر جس مسلمان ملک کو وہ تقسیم کرنا چاہیں چند مہینے کا کام ہے اس کو تقسیم کر دیتے آپ کے سامنے انڈونیشیا تقسیم ہوا آپ کے سامنے سوڈان تقسیم ہوا ان, ان چند سالوں کے اندر کہ جس ملک کو وہ چاہے آج وہ عراق تقسیم کرنا چاہتے ہیں افغانستان تقسیم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے طرف سعودی عرب کے اندر مسائل دیکھے کس قسم کے کس طرح تو یہ صرف امت مسلمہ کے مسائل کیوں ہیں باقی دنیا کے اندر جو یہ مسئلے ہیں باقی دنیا میں بھی علیحدگی پسند تحریکیں ہیں باقی دنیا کے اندر بھی آپس کے اندر اختلافات ہیں وہاں یہ یہ فیصلے کیوں نہیں آتے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے قدرت ہمارے موافق نہ ہو جیسے خدائی مدد ہمیں اپنے ساتھ نظر نہیں آتی تو خدائی مدد لینے کا طریقہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جھولیاں اٹھا اٹھا کے بدوائیں دیں صرف کہ یا اللہ تو ان کی ان کے اسلحے کے اندر کیڑے پڑ جائیں اور یا اللہ ان کو جو ہے تو برباد کر دے تباہ کر دے یہ بدوائیں اس وقت کارآمد ہو سکتی تھیں جب باقی استحقاق بحثیت امت مسلمہ ہم نے پیدا کیا ہوتا اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں جن لوگوں کے لیے انسانیت کا جن لوگوں کی زندگیوں کے اندر نفع ہوگا حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ نہیں مجمعین دنیا کے جس گوشے کے اندر بھی گئے دونوں قسم کی نفر آسانیاں انسانیت کون سے ہوئیں ان کے اندر انتہا درجے کی خیرخاہی تھی انتہا درجے کا رحم اور عادل تھا ان کا ان کا اپنے لوگوں کے جن لوگوں کے معاملات ان کے سپرد ہوئے ایسے ان کی اس طریقے کے ساتھ انہوں نے ان کی خیرخواہی اور خبر گیری کی کہ ان کو یقین آ گیا کہ یہ لوگ اس بات کے اس بات کے ہر ہر لحاظ سے مستحق ہیں کہ یہ دنیا کے کسٹوڈین دنیا کی تولیت ان کے حوالے ہو انسانیت کے ام... یہ نگہبان بان بنے ان کے دلوں کے اندر اتنی گنجائش ہے ان کے اندر اتنی اس قدر ان کے دلوں کے اندر فراخی اور وسعت ہے اتنی ان کے اندر خدا خوفی ہے ان کے اخلاق اتنے بلند ہیں ان کے معاملات اتنے صاف اور پاکیزہ ہیں ان لوگوں کی زندگیاں ایسی ان کی زندگیوں سے تقوی اور ایمان جھلکتا ہے کہ غیر مسلموں نے بھی یہ... یہ تسلیم کیا اس زمانے کے اندر اور یہ سمجھا اس استحقاق کو کہ ان سے زیادہ دنیا کی نگہ کا اہل کوئی اور نہیں ہے یہ مانا گیا ہر دور کے اندر آج ہم اس حوالے سے اپنے حالات کو دیکھیں تو ہم خود اس بات کے فیصلے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ دنیا کی باگ ڈور ہمارے ہاتھ میں دی جائے کہ دنیا کے امور کو چلانے کے لیے اللہ جلل شان ہوں ہمارے حوالے معاملات کو کر دے کہ تم لوگ اس تربیت سے گزر چکے ہو اور تم اس تعلیم سے گزر چکے ہو جس کے بعد دنیا کی باگ ڈور اور انتظام اور انسرام تمہارے حوالے کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں واضح فرمایا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 قیادت کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ مسلمان علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کو درست اسباب عروج بتائیں ہم <تصفح> <تصفح> لوگوں کو وقتی حل بتاتے ہیں وہ وقتی بھی حل نہیں ہوتا ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش کیا ہوگی جب ہمیں امت کے زوال کا دکھ بہت زیادہ ہو یا امت پر ہونے والے مظالم کا دکھ بہت زیادہ ہو جائے تو ہماری پہلی اور آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی جلوس نکال لیں ہم کوئی جلسہ کر لیں اس جلسے کے اندر آتش بدامہ قسم کے خطبہ کف اڑاتے ہوئے جھاگ اڑاتے ہوئے مائک گراتے ہوئے چیخے اور چگارتے اور دھاڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور وہ ان کا غصہ اور ان کا جوش سننے والوں کا بھی اور سنانے والوں کا بھی اسی جلسے کے اندر ختم ہونے کے بعد ہم شادہ اور فرحاں اپنے گھروں کو واپس آ کر اپنے پرانے معمولات زندگی کے اندر پھر لگ جاتے ہیں ایسے ہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے ہماری ابتدا اور انتہا جلسے اور جلوس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے ہماری مذہبی قیادت نے بھی ہمیں اسی رستے پر لگایا یہی رستے ہمیں سجھائے کہ بس آواز بلند کرو شور کرو کچھ خطیب ہوں گے وہ تقریریں کریں گے اور کچھ لوگ نعرے لگائیں گے اور پھر سارے واپس آ کر جہاں سے اپنے کام چھوڑے ہیں جن کاموں کو جہاں چھوڑا وہیں سے آ کے دوبارہ شروع کر دیتے اس لیے یہ وقت کا پہیہ ہمارے لیے آگے بڑھتا نہیں ہے اس لیے ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی آپ ذرا پورے بر کی تاریخ اٹھائیں ترکی کے اندر خلافت ختم ہو رہی تھی ہم نے یہاں تحریک خلافت چلائی تو وہ بھی اسی کے اوپر تھی اور ہم اس کے اندر جلسے جلوس اور کوشش کر اپنی اسی تک ہماری کوشش دائر تھی تو ہماری آنکھوں کے سامنے خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا اس کے بعد بھی کوششیں ہوتی رہی کوششیں ہوتی رہی تو یہی اس کے نتائج نکلتے رہے جب تک درست تشخیص نہیں ہوگی کہ ہمارے اصل مسائل کیا ہیں اور اس درست سمت کے اندر نئی نسلوں کی رہنمائی نہیں ہوگی کہ اگر دنیا کے اندر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو لہرانا ہے اور آپ کے دین کو دنیا تک پہنچانا ہے اور امت کو کسی عروج اور عزت کی راہ دکھانی ہے تو قرآن سے پوچھا جائے کہ اللہ جل شاہ نے اس کے لیے کس اہلیت کا ذکر فرمایا اللہ نے کیا فرمایا کہ تم کیا استحقاق پیدا کرو اپنے اندر کیا اہلیت پیدا کرو کیونکہ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ یہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے تو عز منتشا تو دل دقل خیر اور رزق کی وسعت اور فراخی اور تنگی یہ بھی اللہ جل شانو کے ہاتھ کے اندر ہے معیشت اور اسباب معیشت بھی اللہ جل شانو کے ہاتھ کے اندر ہیں دنیا کے خزانے کس کے اوپر اللہ جل شانو نچھاور فرماتے ہیں اور کس سے اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں یہ بھی اللہ جل شانوں کے ہاتھ کے اندر ہے تو آج ہماری کیسی دیکھیں بدقسمتی اور بد نصیبی ہے کہ وہ قدرتی خزانے وہ ذخائر جو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت نے ہمیں عطیہ کے طور پر دیے ہیں ان سے استفادہ کرنے کے لیے بھی ہم آج مغرب کے محتاج ہیں ہم پٹرول نہیں نکال سکتے ان کی مدد کے بغیر اور ان کی مدد کیا ہوگی کہ آپ سے آپ کے وسائل کا بیشتر حصہ وہ لے جائیں گے ایک زمانے تک سعودی عرب کے پٹرول کا اسی فیصد وہ لوگ لیتے رہے جو نکالتے رہے اسی فیصد ذخائر ان کے پاس اس کے ثمرات ان کے پاس جاتے تھے بیس فیصد کی مونگ پھلی اس کو ملتی تھی جس کی زمین تھی اور جس کا خزانہ اس سے زیادہ نہ اہلی اور کیا ہوگی اور جب ہمارے پاس وسائل آئے عرب دنیا کے پاس وسائل آئے آج ہم بتائیں ہم نے تعلیم اور تحقیق کی دنیا کی کیا خدمت کی کون سی ایسی چیز بنائی جس سے ہم ملک و ملت کو بھی فائدہ ہوتا تعلیم کے میدان کے اندر تحقیق کے میدان کے اندر اور اخلاق کے میدان کے اندر اعتقاد کے میدان کے اندر اسلام کی عملی تطبیقات کے میدان کے اندر اسلام کو ایک عملی دین بنا کر پیش کرنے کے میدان کے اندر سوائے مسرفانہ طرز حیات کے وہ طرز زندگی جو ترقی یافتہ قوموں کے مالدار لوگوں کا بھی نہیں ہوتا معاشرے بسا اوقات صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس پر گفتگو کرتے مشکل بھی ہوتی ہے عربوں کو ایک ایک, ایک عزت اللہ جن نے عطا فرمائی ہے اور قطعاً ان کی کسی قسم کی ایسی برائی اور توہین کرنے کو دل نہیں چاہتا جو اس قوم کی بحثیت قوم کی جائے جس کے جس کے اندر اللہ پاک نے نبی آخر الزما کو مبوس کیا جس کے اندر جن کی زب جس زبان میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا اور جس زبان کے لیے اللہ جلیہ شاہ نے جنت کے اندر جس زبان کا انتخاب فرمایا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرے جینے کا استحقاق کھو دیتے ہیں بسا اوقات جب ان کی بنیاد ظلم پر آئے گی جس معاشرے کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا وہاں پر پیمانے جدا ہو جائیں گے کہ یہ اس ملک کا رہنے والا ہے یہ اس نیشنلٹی کا ہے اور یہ کسی غریب ملک سے آیا ہے اگر کسی ملک کے نظام کے اندر اپنے رح... اپنے... اپنے باشندوں کے لیے اور باہر سے آئے مسافروں کے لیے انصاف کے پیمانے جدا ہو جائیں گے اس بنیاد کے اوپر ظلم کیا جائے گا کہ یہ اس ملک کا رہائشی نہیں ہے اس بنیاد پر اس کو اس کے مال سے محروم کیا جائے یا اس کی عزت سے محروم کیا جائے یا اس کے استحقاق سے محروم کیا جائے ایسا معاشرہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا نظام اللہ جل مغرب اپنی تمام خرابیوں کے باوجود آج آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے بہرحال ایک انصاف کی فضا قائم کرنے کے اندر کامیاب ہوئے اکا دکا واقعات ہر جگہ ہوتے ہوں گے اس کی مثالیں ہوں گی لیکن وہاں پر کسی انسان سے پورا معاشرہ اور پورا نظام اور عدالتوں کا پورا نظام عدل اس بنیاد کے اوپر کوئی ظلم اجتماعی طور پر نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہے یہ فلانے رنگ سے تعلق رکھتا ہے یا فلانی نسل سے تعلق رکھتا ہے یا فلانی زبان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے مقابلے کے اندر آپ اسلامی دنیا کا حال دیکھیں اور وہاں پر جس جن مصائب آپ اگر کبھی ان تفصیلات کو سنیں آپ حیران رہ جائیں گے جس بنیاد پر معاشرے کی احساس رکھی۔ اپنے باہر سے آنے والے لوگوں کے مال پر باہر سے آنے والے لوگوں کی محنت پر ان کی کمائیوں پر نظام یہ بنا دیا جائے کہ مقامی لوگوں کا حق ہے اور وہ جب چاہے ان باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو دو لاتے مار کر اس ملک سے رخصت کر سکتے ہیں ان کے تمام مال اور اموال پہ قبضہ کر سکتے ہیں نظام اس پہ کھڑا کیا گیا یعنی یہ کسی فرد کی کوشش نہیں ریاستوں کے نظام اس پہ کھڑے کیے گئے تو آپ بتائیں کہ وہاں ان اموال سے امت کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اس ان دولتوں سے امت کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور ان اگر اللہ تعالیٰ نے قدرتی ذخائر بھی عطا فرمائے ہوں اور ہر قسم کی چیزیں عطا کی ہو تو اس سے انسانیت کو اور امت مسلمہ کو اس کا اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ خطرناک ترین چیزیں ہیں اور یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے معاشروں کے اندر قرآن کو سمجھنے والوں کی قرآن کو پڑھنے پڑھانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حکمرانوں کو بتائیں کہ یہ قدرت کے ساتھ جنگ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ یہ جنگ ہے جب تک عدل کا پیمانہ برابر نہیں کیا جائے گا نظام عدل جب تک درست نہیں ہوگا لوگوں کی ان کی، کو ان کی محنتوں کا سلا نہیں ملے گا اور ریاست اپنے اپنے ملک کے اندر مظلوم کے ساتھ جس کے ساتھ ظلم ہو مقہور کے ساتھ کمزور کے ساتھ جب تک وہ, وہ اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی اس وقت تک اس معاشرے کو اس قیادت کو اس طبقے کو اللہ شانہ دنیا کے اندر عروج نہیں عطا فرمائیں گے یہ نظام ہے اللہ پاک کا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے شاہد عدل ہے تاریخ انسانی اس کے اوپر گواہ ہے اور یہ جس دن آپ دیکھیں گے مغرب کو شاید پتہ نہیں ہماری بدواؤں سے تو وہ تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن جس دن ان کے اندر یہ چند چیزیں ختم ہوئیں اور یہ اس کا نظام تو وہ چیز تباہی کا باعث ہوگی معاشروں کو اس کی تہذیبوں کی اور کلچرز کی اور سولیزیشنس کی تاریخ پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کے معاشروں کو بیرونی حملہ آوروں نے بہت کم نے و نابود کیا ہے معاشرے اندر سے تباہ ہوتے ہیں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کوئی کسی پر مسلط ہو گیا اور اس نے اس کی پوری کی پوری نسل کو ختم کر کے رکھ دیا یا ان کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا بدترین ریاستی جبر کے باوجود بدترین تشدد کے باوجود اور ظلم و ستم کے باوجود مذاہب بھی زندہ رہتے ہیں قومیں بھی زندہ رہتی ہیں ادھر ڈوبتی ہیں تو ادھر نکلتی ہیں کچھ عرصہ گزارتی ہیں پھر ان کے اندر ایک ریوائیول، ان کے اندر پھر کچھ کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں ریفارمرز پیدا ہوتے ہیں ایک دوبارہ اس میں ایک ترقی پیدا ہوتی ہے لیکن جس معاشرے کی جڑوں کو گھن لگ جائے دیمک لگ جائے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا جو اندر سے تباہ ہوگا جو تباہ ہو اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے جو تباہ ہو اپنے اخلاق کی بربادی کی وجہ سے جو تباہ ہو کہ اپنے دوہرے اور تہرے پہ پیمانوں اور معیارات کی وجہ سے اس معاشرے کو پھر کوئی اللہ جلشانوں کی قدرت اس سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے دور چلی جاتی ہے پھر دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو بچا سکے اس لیے قرآن پاک کو اس نظر سے پڑھنا آج ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اپنے حالات کو جس طرح کوئی آئینہ دیکھا جاتا ہے ہم شیشہ دیکھتے ایسے شیشے کی طرح قرآن پاک کو دیکھیں کہ امت کا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ بحیثیت قوم کیا ہے اور پوری پوری امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہے یقین کیجئے قرآن آپ کو ایسے بتائے گا جیسے دو جمع دو چار کا جواب دیا جاتا ہے واضح پتہ چل جائے گا کہ اچھا مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے. اس مسئلے کے اوپر ماہرین تعلیم کو علماء کرام کو مذہبی قیادت کو ہماری دانش گاہوں ہماری یونیورسٹیوں ہمارے کالجوں کو اس پر ہمارے تھنک ٹینکس کو اس پر سر جوڑ کر بیٹھ کر اگلی آنے والی نسلوں کو کم از کم درست بات بتانی چاہیے اور درست ان کے سامنے مناظر رکھنے چاہیے کہ یہ, یہ وجوہات زوال ہیں اور یہ اسباب عروج ہے ان اسباب کو جن قوموں نے اختیار کیا تاریخ انسانی بھی شاہد ہے کتاب اللہ بھی گواہ ہے کہ ان اسباب کو جنہوں نے پیدا کیا اس استحقاق کو جس نے پیدا کیا اللہ تعالی نے دنیا کے اندر ان کو عروج نصیب فرمایا اور جن قوموں کو یہ امراض لاحق ہو گئے جن قوموں کو یہ مرض لگ گئے اور دیمک کی طرح ان کی جڑوں کے اندر بیٹھ گئے بالآخر وہ ان قوموں کو اور ان معاشروں کو زمین بوس کر دیتے ہیں ان کی جگہ الج شانو پہ نئے لوگ پیدا کرتے ہیں نئے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں پوری تاریخ آپ اٹھائے کہاں گئی وہ بڑی بڑی امپائرس کہاں گئے وہ سارے کے کی سارے کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم پرچن امپائر اور رومن امپائر اور دوسری چیزیں اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے زوال پذیر ہوئیں مسلمانوں کیسے اس زمانے میں عروج ملا پھر مسلمان کیوں زوال پذیر ہوئے اور آج جن قوموں کو عروج مل رہا ہے ان کے عروج کی بنیادی وجوہات کیا ہیں یہ اس وقت قرآن پڑھنے والوں کو اور احادیث کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے کی طرف متوجہ سب سے بڑا سوال ہے اور اسی اسی کتاب و سنت سے اللہ کی کتاب سے اور نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جس دن اس کا درست جواب ہم نے حاصل کر لیا اور پھر اس درست جواب کی روشنی میں اپنی زندگی کے خطوط اور اپنے لیے لائے عمل طے کر لیا اس دن سے اس امت کا ایک نیا سفر شروع ہوگا اللہ کرے کہ وہ سفر جلد از جلد شروع ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بطور ایک ذریعہ کے قبول فرمائے واخر دعوان الحمدللہ رب اللہ